صورت آیت آیتین مکہ مکرمہ پوری مخلوق کے لیے امن کی جگہ ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی کے عذاب اور جہنم سے امن اور مزید عمومی حکم یہ کہ نہ اس میں کسی قسم کا جنگ و جدال جائز نہ یہاں کے جانوروں اور پرندوں کے شکار کی اجازت اور نہ ہی عید خر کے علاوہ گھاس کاٹنے کی گنجائش ہے